الخامساتو فائدہ نمبر پانچ القتب المخرجت على کتاب البخاری او کتاب مسلم رضی اللہ عنہما لم يلتزم مسنفوها في موافقاتیها فی الفاظ الاحادیثی بعینیها من غیر زیادت و نقصان پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم پر بخاری اور مسلم کی کتاب پر صحیح بخاری صحیح مسلم پر جو کہ مخرج ہیں مستخرجات جانے کے جو ہیں ان مستخراجات کے مصنفین نے احادیث کے الفاظ میں بخاری مسلم کے ساتھ موافقت الفاظ کی موافقت کا التظام نہیں کیا کہ زیادت اور نقصان کے بغیر من و ان وہی الفاظ نہ کرے اس کا انہوں نے التظام نہیں کیا کیوں لیکون احادیث تھا من غیر جہد البخاری مسلم مسلمن کیونکہ انہوں نے وہ احادیث روایت کی ہیں بخاری اور مسلم کی جہد بخاری اور مسلم کی سندوں کے علاوہ دیگر سندوں کے ساتھ تولابا رلوب اسناد کو طلب کرتے ہوئے یعنی سنت اپنی آلی بنانے کے لیے واسطے کم رکھنے کے لیے الفاظ تو اس وجہ سے الفاظ میں کچھ تفاوت حاصل ہوا ہے کچھ فرق آیا ہے وہاں کا اور اسی طرح ما اخراجہ الم الفون تصانی اسی طرح جس کو مل نے اپنی مستقل تصنیفات میں نکالا ہے جس طرح سنن الکبیر ہے ریل بیس کبیر دل بہتی امام بی نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا تھا اصونن ال کبیر اصونن عام طور پہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اصنن القبرا رل سنن قبرا کہتے سنن قبرا امام نے سائی کی ہے ٹھیک ہے سنن قبرا امام مسائی کی امام بے نے نام رکھا تھا سنن کبیر کیا نام یہ میں رکھنا تھا وہ شرح سنتی ابھی محمد انلبغی اور شرح سننا جو ابو محمد البغوی کی ہے وہ غیر علاوہ دیگر بھی مما مم میں انہوں نے احادیث کے بارے میں کہا ہے اخر بخاری او مسلم کہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے بھی نکالا ہے ٹھیک ہے فلاں دبی علی کا اک من اس سے ان کے اس اور سے اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے کہ کس سے زیادہ کے اندر بخاری یا وہ مسلمن اخرجہ اسلح علی کے بخاری یا مسلم نے اس حدیث کی اصل روایت کی ہے یعنی اس روایت کے اندر جو اصل بات ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے الفاظ مین ان یہ بخاری مسلم کے اندر ہونا ضروری نہیں الفاظ کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ما ہی ان اہتمال اس احتمال کے ساتھ کہ یقون بینا کہ ان کے درمیان ہو تفاوت فل لفظی لفظ میں اقونا بینا تفاوتن فل لفظی ان کے الفاظ میں اختلاف ہو و ربما كان تفاوت تنفيذ بعض المعنى المع... اور کبھی تفاوت ہوتا ہے بعض معانی میں بھی کچھ معنے میں بھی تفاوت ہوتا ہے فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى میں نے اس بارے میں ایسی چیزیں پائی ہیں کہ جن میں معنی میں تفاوت ہے واذا كان الامر في ذلك على جب معاملہ اس بارے میں اس طرح سے ہے فلیحی صلاح قلع عدیث تو آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ ان کتابوں سے حدیث نقل کریں اور کہیں وہ اللہ او کتاباری مسلم کہ یہ حدیث بخاری یا مسلم کی کتاب میں اسی طرح آئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہاں آپ الفاظ کا تقابل کر لیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں او یقون یا پھر اس روایت کو نقل کرنے والا جسر امام بحقی وغیرہ ہیں وہ روایت نقل کر کے یہ کہیں اخرج الباری بحاد الفظ ان الفاظ سے بخاری نے اس کو نکالا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں اسی طرح آئی ہے بخلا فل قطبی ہے نی صحیحین سے جو کتابیں اختصار کی گئی ہیں ان کے برخلاف فَإنَّ الفاظ او کیونکہ ان کے مصنفین نے ان میں صحیحین یا ان میں سے کسی ایک کے الفاظ نقل کیے ہیں غیر ان بین صحیح ہے نی دلدی اللہ کے جن بین سیحین امام حمیدی الاندلسی کی جو کتاب ہے منہا يشتمل على زیادت تتمات لبعض الاحادیثی وہ مشتمل ہے بعض احادیث کے تتمات پر کما قدمنا ذکرہو جس طرح کہ ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے فروبہ ماں ناکالا ما میزو باغ ماں یا جیدو شاید کہ کبھی ایسا ناقل جو تمیز نہیں رکھتا وہ نقل کرے باغا ماں یا جدو فی جو چیز وہ پا رہا ہے اس جم بین صحیح میں صحیح ہے یا ان میں سے کسی ایک سے یعنی کہ روایت پڑی ہے جلد بین صحیح ہے میں اور وہ کہ یہ بخاری میں اور مسلم میں یا ان میں سے کسی ایک میں موجود ہے تو اگر وہ ایسا کرے گا وہ ہوا ان وہ خطا کار ہے کیونکہ جنگ بین صحیح ہے میں تو زیادات ہیں احادیث کے تتیمات ہیں لیکن ہی من تلک زیادت حدیث کے وہ جو الفاظ ہیں وہ اس زیادت میں سے ہوں گے اللہ تی لا وجود اللہ حافظ واحد من صحیح ہے نہیں جس الفاظ زیادہ الفاظ کا میں سے کسی ایک میں بھی وجود نہیں ہے پھر انقتخاری مذکور طیفا نے جو ان دونوں کتابوں پر مستخرج کتابیں ہیں ان سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں احدا ایک فائدہ رلب الدی علوم اسناد دوسرا فائدہ قدری صحیح, صحیح صحیح کی مقدار میں اضافہ صحیح کی مقدار میں اضافہ لما یا کا فیھا من الفاظ زائدۃ کیونکہ اس میں زائد الفاظ واقع ہوتے ہیں وتتمات اور تتم فی بعض ان احادیثی بعض احادیث میں تثبت صحتها بهذه التخاریج ان تخاریج کے ذریعے ان کی صحت ثابت ہوتی ہے لِأَنَّهَا وَارِدَتٌ بِالْأَسَانِدِ ثَابِتَتِ فِي صَحِحِنِ اَوْ اَحَدِهِمَا کیونکہ وہ احادیث وارد ہیں ثابت سندوں کے ساتھ صحیحین میں یا ان میں سے کسی ایک میں وَخَارِجَتُم مِّن ذَلِكَ الْمَخْرَجِ ثَابِتِ اور اس ثابت مخرج سے خارج ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمْ ابھی دس منٹ ہوئے ہیں چلو دوبارہ روکے